سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل اور اس کی برکات بے حد اور بے شمار ہیں ایک روایت کا مفہوم ہے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام تین تین بار درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بٹور پیارے اسلامی بھائیو الحمد ایک مرتبہ پھر خوابوں کی تعبیریں کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں انشاء اللہ آج کے سلسلے میں بھی دنیا بھر کے مختلف ممالک سے موصول ہونے والی کالز جس میں اسلامی بھائی اپنے خواب بیان کرتے ہیں انہیں شامل کیا جائے گا اول تاخیر آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے انشاءاللہ عزوجل آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے کالز ریکارڈ کروائی تھی ہو سکے تو اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھیے تاکہ تعبیر کے ذمن میں اگر کچھ مدنی پھول بیان کیے جائیں تو آپ ان کو ضبط تحریر میں لا سکیں بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں کیا خواب بیان کیا گیا ہے میرا نام محمد ہے میں عرب شریف کے شہر ریاض سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا ہے کچھ دنوں پہلے کہ میں ایک جگہ کھڑا ہوا ہوں تو میرے ساتھ ایک آدمی عورت بھی ساتھ تھوڑا پاس بھی کھڑے ہوئے ان کے ساتھ کچھ بچے ہیں کافی چھوٹے بچے تھے اس میں سے ایک بچہ گٹنوں کے بل چلتا ہوا اچانک میرے آگے سے نکلا روڈ پہ پہنچ گیا اس پہ ایک گاڑی گزر گئی وہ ادھر ہی مر گیا وہ فوراً دوسرا بچہ بھی اسی طرح گٹنوں کے بل چلتا ہوا روڈ پہ آیا اور اس پہ ایک گاڑی سے ٹکل لگی تو وہ زخمی تڑپ رہا تھا میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کو سنبھالے ایک مر گیا اور ایک دخمی ہے وہ آپس سے باتیں کر رہے ہیں مگر میری آواز بھی نکل سک رہی تھی تک ہو آپ دیکھا میں نے شریف سے پہلی کال تھی جنید بھائی اپنے کال کی اب مدنی چینل یقیناً دیکھتے ہوں گے جبھی جب آپ نے ہم سے رابطہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و آفیت آتا فرمائے آپ نے جو خواب اپنا بیان کیا تو یہ خواب اس قسم میں سے ہے کہ جس کی تعبیر نہیں ہوتی اس طرح کے خواب میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے مناظر دکھا کر مسلمان کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں گھبرانے کی حاجت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر کی آفیت کی دعا کیجئے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب میرا نام ریحان اور میں سعودی عرب میں ریاض میں دیتا ہوں تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی فیملی پوری فیملی کے ساتھ خانے کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور لوگوں کے دعا کر رہا ہوں اس کے بعد میں, میں نے دیکھا کہ ہم لوگ مدینہ گئے مگر مدینہ میں مسجد نبوی شریف نہیں دیکھ سکا تو یہ میرا خواب ہے نعمان بھائی عرب شریف سے کال تھی ریاض شہر سے آپ نے خواب میں مکہ شریف دیکھا خانہ کعبہ کا دروازہ چوما بہت ہی مبارک خواب ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے گا خانہ کعبہ کی زیارت خانہ کعبہ کی حاضری کی علامت ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ امن اور آفیت کی بھی علامت ہوا کرتا ہے اچھا خواب ہے مبارک خواب ہے اللہ سبارک و تعالیٰ آپ کو خانہ کعبہ کی حاضری نصیب فرمائے البتہ یہ بھی میں آپ کو ارض کرتا چلوں کہ آپ درود پاک کی کثرت کیجیے ان شاء اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی برکتیں بھی ملیں گی خواب میں آپ نے کہا کہ آپ مزین شریف گئے لیکن مسجد شریف کی زیارت نہ کر پائے درود پاک کی کثرت کیجئے اللہ تبارک وطالعہ آپ کے عشق میں آپ کے ایمان میں مزید برکت اٹا فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی میں اس لینڈن سے بول رہا ہوں انگلینڈ سے میں نے رات کو خواب دیکھی ہے سوکھے درخت بہت بل بڑے جیسے ہدوانا ہوتا ہے نا ہدوانا ایسے ایسے کوئی پھل لگے پتہ نہیں ہے درختوں کے اوپر قریب قریب نہیں ہے دور دور وہ پھل لگے ہوئے ہیں یہی میں دیکھ پوچھنا چاہ لندن سے اشفاق بھائی نے کال کی اور ہمیں بتایا کہ آپ نے تربوز کی طرح کے پھل دیکھے درختوں پر بغیر پتوں کا وہ درخت ہے اشفاق بھائی اصل میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ خواب جو بیان کیا جائے تو اس میں جو علامات ہیں جو چیز دیکھی گئی ہے وہ مکمل طور پر واضح ہو تو چونکہ آپ نے پھل دیکھا لیکن آپ کو خبر نہیں کہ وہ پھل کیا تھا تربوز کی طرح کا تھا کیا تھا یہ آپ کو معلوم نہیں اس لیے آپ کے خواب کی جو ہے وہ تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی کی. کیونکہ مختلف جو پھل ہوتے ہیں ان کی تعبیر بھی مختلف ہوا کرتی ہے تو چونکہ یہ واضح نہیں ہے اور غیر واضح خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی اس لیے آپ سے مغرب چاہتے ہیں اگر آئندہ کوئی آپ ایسا خواب دیکھیں جو واضح ہو جس کے اندر دکھائی جانے والی چیزیں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں اور اس کے بارے میں مکمل معلومات ہوں تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء ممکن ہوا تو اس خواب کو اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں سر میں دبئی سے کال کروں ہوں اور دبئی کے شہر ستوا سے کال سر مجھے دو تین تین دن, دن پہلے نا خواب آئی کہ ہمارے گھر میں نا ایک سانپ ہے جو سانپ ہے نا وہ چکر لگا رہا ہے تو میری والدہ نے کہا کہ سانپ کو جلدی سے نا مار دو تو, تو میں نے نا اس کی پوچھ پوچھ پکڑا اور اس کو نا دیوار سے دو تین دفعہ مارے تو وہ نہیں مارا جب تیسری دفعہ میں نے اس کو مارا نا اس کی جو گردن پہلے نیچے تھی ابھی نا وہ جیسے نا نہیں لگتا ہوگی والدہ نے کہا اس کو جلدی سے مارو نہیں تو یہ نہیں گا میں نے اس کو جلدی سے گردن سے پکڑ لیا اس کو نے نہ تو برائے مہربانی خواب کی جان کی دی دبئی سے ہمارے اسلام بہن نے کال کی اور اپنا خواب بیان کیا آپ سے عرض ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے دعا کیجئے اور دوسرا بالخصوص اپنی والدہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیے جاتے ہیں جو آپ کے والدہ آپ کو کہتی ہیں اس کے بارے میں غور کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ والدہ کے حکم پر عمل نہ کرتے ہوں غور کیجئے اور یاد رکھیے کہ ماں باپ جو جائز کام کا حکم دیں اس کا پورا کرنا اس پر عمل کرنا اولاد کے لیے لازم ہوا کرتا ہے اور ماں باپ کے حکم کی تعمیل میں اولاد کے لیے ثواب ہے اس کے لیے برکت ہے آخرت کے لیے اس کی جزا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بھی نافرمانی ہے کیونکہ اسی رب عزب وجل نے ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے اور ان کے احکامات کی پیروی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے نہ صرف ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرنا بلکہ علماء کرام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ اولاد پر ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس شے میں ہمارے والدین کی خوشی ہے وہ کسی کام کے بارے میں چاہتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے ہونا چاہیے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کام کو کر ڈالیں اگر کے ہمیں حکم نہیں دیا گیا تو ماں باپ کا ادب کرنا ان کی عزت کرنا ان کے احکامات کی بجا آوری کرنا یہ اولاد پر لازم ہے بہت ہی اس کے کثیر احکامات ہمیں قرآن میں احادیث میں علماء کرام اور فکاہ کرام کی کتب میں بیان کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ماں باپ کی ہر بات ماننا ضروری ہے سوائے اس بات کے کہ جو ان کا حکم شریعت کے خلاف ہو مثال کے طور پر اگر کسی کے ماں باپ جمال سے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہوں اب ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی اگر کوئی شخص فرض علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا وہی ذریعہ ہے جس کو وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ماں باپ اس سے منع کرتے ہیں تو اب ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ جو علم سیکھنا اس پر فرض ہے وہ اس کو سیکھنے کے لیے ضرور کوشش کرے گا اسی طرح سے محض اللہ ماں باپ کسی واجب سے منع کرتے ہیں مثال کے طور پر داڑھی شریف سے منع کرتے ہیں کہ نہ رکھو اب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی اسی طرح کسی اور ناجائز کام کا حکم دیتے ہیں کہ فلاں کو ایزا پہنچاؤ فلاں پر ظلم کرو فلاں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جو کہ شرائند درست نہیں تو اب ان احکامات میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی لیکن جو بھی شریعت کے مطابق ہیں جائز امور کے اندر ماں باپ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں حکم دیتے ہیں تو اس کا ماننا بجا لانا یہ اولاد پر لازم ہوتا ہے اللہ سبارک تعالی ہم سب کو ماں باپ کا موتی فرما بردار بنائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیقہ فرمائے کہ جن کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں ان کا دل خوش ہوتا ہو یاد رکھیے کہ روایتوں میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسا کہ نبی کی دعا اس کے امتی کے حق میں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ماں کے بھی فضائل بے شمار بیان کیے گئے ہیں تو بالخصوص ہمارے یہ اسلامی جنہوں نے خواب دیکھا ان کو یہ میں نے ارض کیا اور بالعموم میرے مدری چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ سب ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں کوشش کریں ماں باپ کو راضی رکھیں اس سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سننا دامود العالیہ کے آڈیو بیانات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ شاء آپ کو مل جائیں گے اسی طرح مکتبۃ المدینہ سے نگران شورا کے بیانات بھی ہیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں وہ آپ حاصل کریں اس کی انشاءاللہ وی سی ڈی بھی آپ کو مل جائے گی اس کو آپ سنیں دیکھیں انشاءاللہ شاء ماں باپ کے حقوق سمجھنے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا جذبہ آپ کے دل میں بیدار ہوگا اولاد بھی دیکھیں اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو دکھائیں کیا ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری اطاعت کرے ہماری فرما بردار ہو اور ایک شکایت عام ہے کہ اولاد آج ہماری فرما برداری نہیں کرتی تو یاد رکھیے کہ اولاد نافرمان فرمان کم ہوگی جب اس کے نزدیک ماں باپ کی فرما برداری کی اہمیت نہیں ہوگی اور اہمیت کیوں نہیں ہوگی جب علم دین نہیں ہوگا اچھے لوگوں کی صحبت نہیں ہوگی دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستہ ہونے میں اور اپنی اولاد کو اس اچھے ماحول سے وابستہ کرنے میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی ایک واقعہ اس حوالے سے مجھے یاد آیا دعوت اسلامی کے تحت رمضان المبارک میں اجتماعی اعتکاف کی ترکیب ہوتی ہے تو کسی علاقے میں پنجاب کے ایک شہر میں احتکاف کے دن قریب تھے تو مبلغین اسلامی بھائیوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ آپ بھی احتکاف کریں اسی طرح سے ایک نوجوان کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ آپ بھی احتکاب کر لیجئے اس نے کہا کہ آپ میرے والد صاحب سے اجازت لے لیجئے جب ان کے والد صاحب کے پاس وہ مبلغ پہنچے اور ان سے عرض کی کہ آپ کے بیٹے کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ احتکاب کریں تو وہ بہت ناراض تھے اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے کہ یہ میری بات نہیں مانتا نہ فرمان ہے اور جو بھی معاملات تھے وہ بیان کیے اور بہت بے دلی سے کہا کہ اچھا لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ بہرحال وہ نوجوان جس نے نہ داڑھی رکھی تھی نہ اس وقت تک اس کا مدر نے تھا اور ایک جس طرح عام طور پر نوجوان ہوتے ہیں اس طرح وہ زندگی گزار رہا تھا وہ احتکاف میں آیا اب آشکان رسول کی صحبت ملی بیانات سننے کا سلسلہ ہوا تربیتی حلقوں میں اس کی شرکت ہوئی تو چند دن گزرنے کے بعد اس نے اپنے گھر پیغام بھیجوایا والی صاحب کو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اعتقاف میں تھا تو اب والد صاحب ہی ملنے کے لیے آ سکتے تھے اس کے والی صاحب مسجد میں آئے کہ دیکھوں کیا بات ہے اب جیسے ہی ان کا بیٹا ان کے سامنے آیا تو اچانک ان کے والد کے لیے ایک ایسا منظر ظاہر ہوا جس کی ان کو کبھی امید نہ تھی وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے اور وہ کیا منظر تھا کہ ان کا وہی نا فرمان بیٹا اپنے باپ کے قدموں میں گر کر رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا تھا اور یہ منظر دیکھ کر ان کے والد صاحب بھی آپ دیدہ ہو گئے میرے پیاروں اور میٹھی اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک واقعہ نہیں سینکڑوں اس طرح کے واقعات ہیں کہ ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن گئے تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل دعوت اسلامی کے مدر محل سے وابستہ رہیں گے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے اور ہماری اولاد کو ہمارا ادب کرنے کا ذہن ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب کرے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد لندن سے بول رہا ہوں آئی رقم سے خواب میں میں دیکھا کہ وہ میرے دادا کے بھائی ہیں وہ میرے پاتا لگتے ہیں چار سوتی ہے بیٹری بولتے ہیں رات کو چلنے والی روشنی دینے کے لیے وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں اور لے جاتے ہیں مجھ سے وہ کہتے ہیں مجھے اس کی روشنی کی ضرورت ہے پھر دیکھا کہ جو نا میرا بینوئی ہے وہ فوت ہو گیا ہے وہ واپس آیا ہوا ہے کہ کہتا ہے میں نہیں مرا ہوں وہ کوئی تھا جس کو آپ نے دفن کیا ہے میں نہیں ہوں وہ میری بین کے ساتھ چلتا ہے اور اس کی جو نصیحت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور بال بھی بہت خوبصورت کی ہوئے. رنگ لگایا ہوا ہے. بالوں کو بھی چلتا پھرتا ہے پھر دیکھتا ہوں کہ ایک میت کی باڈی آتی ہے کہ وہ لوارس ہو کر آتا ہے اس کے بھائی کو ہم جانتا ہوں اس کو جو گاڑی لاتی ہے میں ان کو بولتا ہوں کہ میں اس کے بھائی کو جانتا ہوں کہ اس کی پوری فیملی فوت ہو گئی ہے جو ہمارا قبرستان ہم اس میں جگہ دیتے ہیں اس کو دفن کر دو لندن سے کال تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو ان کا نام بھی ظاہر نہیں کیا گیا البتہ آپ نے جو خواب بیان کیا اگر آپ اس وقت مدری چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ کا خواب جو ہے وہ نامکمل ہے اور بے ربط ہے اس لیے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی آپ نے کہا کہ وہ دادا کے بھائی کو آپ نے دیکھا تو وہ زندہ ہیں یا ان کا واقعی انتقال ہو چکا اسی طرح بہنوئی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کو اپنے خواب نے دیکھا اور فوشدہ حالت میں تو اس حوالے سے بھی یہ وضاحت موجود نہیں تھی کہ آپ کے جو بہنوئی ہیں وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں اور آگے بھی جو آپ نے بات بیان کی تو وہ ایک بے ربط اور نامکمل سی ہے لہذا آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی البتہ جو وضاحتیں آپ کو میں نے عرض کی اگر آپ یہ ہمیں دے سکیں تو آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا سلسلے کے بعد اختتام پر انشاءاللہ اللہ کال ریکارڈ کی جائیں گی تو آپ جو ہے وہ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور جو ہمیں وضاحت درکار ہے اگر وہ میسر ہو گئی تو انشاءاللہ شاء ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کو ہم اگلے سلسلے میں شامل کر لیں گے اگلے کال کی طرح بڑھتے ہیں میں اس سے بول رہا ہوں ناصر علی خواب آیا تھا کہ اس کا میں ایک سہرار ہے تو جیسے تین یا چار بکرے جو ذبح کیے ہوئے ہیں نا اور چوتھا کلمہ پڑتا جا رہا ہوں ایک بکرا ہے نا بے تابے ہوا ہے نا جیسے جیسے میں کوئی اشارہ کرتا ہوں نہ جیسے جیسے ایسے ایسے ہو پا رہا ہے چوتھا کلمہ پڑتا جا رہا ہوں جیسے آپ نے ہاتھ کو گھماتا ہوں ادھر ادھر وہ بکرا نہ ہی حرکت کرتا ہے تو اس خواب کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے ناصر علی اٹلی سے آپ نے جو خواب بیان کیا ناصر بھائی اس کی تعبیر اچھی ہے بہتر ہے کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو کسی طاقتور شخص پر غلبہ نصیب ہوگا اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے البتہ اگر کسی پر ہمیں غلبہ نصیب ہو تو ہمارا کوئی موتی ہے فرما بردار ہے ہم کسی پر غالب آ گئے. تو یاد رکھیے کہ جو شخص غالب ہوتا ہے اگر اس کا مدن ذہن نہ ہو تو ظلم میں مبتلا ہونے میں وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے طاقتور تو اس پر بھی آپ کو غلبہ نصیب فرمائے اور ویسے بھی اگر آپ کسی ایسے معاملے میں ان دنوں کوشش کر رہے ہیں کسی پر آپ غالبانا چاہ رہے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر یہ ممکن ہو سکتا ہے تو ایک اچھی خبر ہے کہ آپ کو غلبہ نصیب ہوگا لیکن غلبہ نصیب ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شریعت کے اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو ظلم سے زیادتی سے ہر قسم کی اس طرح کی گناہ سے نہ سے محفوظ فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, محمد جاوید اختاری بات کر رہا ہوں دبئی شارجہ سے آج صبح کے ٹائم فجر کے نماز سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے بچی کی ماں نے شہد کے چھت کے بارے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کیا ہے آپ بتا دیں شارجہ سے جاوید بھائی اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا کہ انہوں نے چھتے کے بارے میں دیکھا یا تو آپ بیان کرتے کہ چھتا دیکھا لیکن آپ کا بیان جو ہے وہ کچھ مبہم سا ہو گیا ہے کہ چھتے کے بارے میں دیکھا اچھا کیا دیکھا یہ آپ نے بیان نہیں کیا کہ چھتے کے بارے میں دیکھا اس کو نچوڑا شہد نکالا مکھیوں کو مارا اڑایا یا خالی دیکھا تو کیا دیکھا یہ آپ نے بیان نہیں کیا تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر اس کی وضاحت آپ کے بچوں کی امی کو یاد ہو تو آپ دوبارہ پوچھ کر ہمیں کال کر لیجئے گا تاکہ مکمل طور پر خواب واضح ہونے کے بعد اس کی تعبیر بیان کی جا سکے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو البیب سلو سر میں بات کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا تھا آخری پیر میں ہاں میں نے دیکھا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ بیوی ہے دونوں ایک دکان میں جاتے ہیں وہاں ایک دکاندار ہے وہ مجھے ایک کتاب دیتے ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بہت خاص کتاب آپ کے لیے رکھی ہے اس کتاب پر باہر لکھا ہوتا ہے یا یو مو یا مجھے دیتا ہے تو دوسری ایک وہ عام کتاب تھی وہ اس نے میری بیوی کو دی تھی تو اس خواب کی تعبیر کے بارے میں معلوم کرنا تھا اسد محمود بھائی یو کے سے آپ نے کال کی اور اپنا خواب بیان کیا آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے کیونکہ عمومی حالات سے متعلق ہے آپ کا خواب کتاب کا تذکرہ ضرور ہے اس میں لیکن وہ کتاب کیا تھی اس میں کیا لکھا تھا تو یہ وضاحت نہیں اور دوسرا عموماً بندہ دکان پر جاتا ہے تو بعض اوقات کچھ خریداری ہی کرتا ہے اور دکاندار اس کو وہ شاید پیش بھی کرتا ہے تو آپ کا جو خواب ہے یہ عمومی حالات سے متعلق ہے اور لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بازار جاتے ہیں تو یہ ایک چونکہ عمومی حالات سے متعلق ہے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کی امی کے ساتھ جو ہے وہ بازار وغیرہ دکان پر جاتے ہوں کچھ خریداری کرتے ہوں تو آپ کو خواب میں بھی نظر آ گیا تو آپ کی تعبیر تو بیان نہیں کی جا سکے گی البتہ یہ آپ کو ضرور عرض کروں گا کہ اگر واقعی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اہلیہ کے ساتھ گھر کی عورتوں کے ساتھ بازار جاتے ہیں تو جو شرعی تقاضے ہیں ان کو آپ ملحوظ رکھیں اول تو عورت کا بازار جانا خریداری کے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہر صورت میں ناجائز بھی نہیں جواز کی صورت ہے لیکن ظاہر ہے کہ بلا وجہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا بازار جانا شاپنگ کے لئے جانا طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ پسندیدہ نہیں ہے آپ خود غور کر لیجئے اگر ایسا معاملہ ہے تو جو شرعی حدود ہیں جو پردے کے احکامات ہیں ان پر آپ غور کر لیجئے اگر کہیں پر کوتا ہی آپ پاتے ہیں تو آپ کو میں نکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ آپ اس کو پورا کریں امیر اہل سنت دامت برکات ہوں عالیہ کی مایا ناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب بہت ہی پیاری کتاب ہے نہ صرف ہمارے یہ اسلام ہے جنہوں نے یو کے سے کال کی بلکہ مدری چینل کے تمام ہی ناظرین اس کتاب کو ضرور حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ عزوجل پردے کے بارے میں آپ کو بے شمار معلومات حاصل ہوں گی اور ایسی ایسی معلومات بھی حاصل ہوں گی کہ جو آپ کے لیے شاید اچھنبے کا باعث ہوں کیا یہ بھی حکم ہے پردے کے بارے میں ہمیں خبر تک نہیں تھی ہم تو یہ سمجھتے تھے بہت ہی آسان اور جامع کتاب ہے انشاءاللہ عزوجل اس کا مطالعہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا جب بھی پردے کا لفظ آتا ہے تو فوراً ذہن میں عموماً عورت کا تصور آتا ہے کہ پردہ عورت کے لیے ہے عورت کے لیے بھی ہے لیکن مرد کے لیے بھی تو ہے جہاں عورت کے لیے مرد کو دیکھنے کے احکامات ہیں اسی طرح مرد کے لیے بھی تو عورت کو دیکھنے کے احکام ہیں کہاں جائز ہے کہاں نہ جائز ہے کس موقع پر کتنا دیکھنے کی اجازت ہے تو یہ کتاب فقط اسلامی بہنوں کے لیے نہیں بلکہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یکساں مفید ہے پھر جو گھر کا سربراہ ہے جو گھر کا بڑا ہے اس کے لیے تو یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کو ایک تو اس کے لیے جو احکامات ہیں اس کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے گھر میں پردہ نافذ بھی کرنا ہے شوہر ہے تو بیوی بی کے معاملات پر اس نے غور کرنا ہے اولاد میں اگر بیٹیاں ہیں تو ان کے پردے کے حوالے سے تو عورت ہو یا مرد ہو ہر ایک کے لیے یہ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے لیے انتہائی مفید کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب الحمد للہ یو کے میں بھی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے بستے متعدد مقامات پر قائم ہیں اگر آپ کے وہاں تک رسائی ہو تو حاصل کر لیں اور اگر بالفض آپ دنیا کے ایسے خطے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے مکتبۃ المدینہ تک فزیکلی رسائی ممکن نہیں تو گھبرائی نہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو یہ وزٹ کیجئے یہاں پر لائبریری بھی موجود ہے انشاءاللہ عزوجل اس لائبریری میں آپ کو ایک کتاب مل جائے گی آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے گا اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں بحضر علی بات کر رہا ہم. میری وائف نے دیکھا بہن کے ساتھ سفا مروہ پر ہوتی ہوں میں پھر اچانک مدینہ آ گیا گمبد نظر آ گیا گمبد کے پاس پورا چاند ہے کافی بڑا اس کے ساتھ دو لال چاند ہے پھر میں مسجد کے اندر چلی جاتی ہوں بہادر علی آپ نے جو خواب بیان کیا تو اچھا خواب ہے دیکھنے والے کے لیے بھلائی میں کوشش کرنے کی علامت ہے تو ایک اچھی نوید ملی تو جنہوں نے خواب دیکھا انہیں آپ بتا دیجئے اور ان سے کہیے کہ مزید وہ کوشش کریں کہ خواب کے اندر بھلائی میں کوشش کی طرف اشارہ ہے تو اس کے لیے عملی کوشش بھی کریں الحمد دعوت اسلامی کے مدر ماحول میں جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے نیک بننے اور بھلائی میں کوشش کرنے کے مواقع ہیں وہیں اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں علاقوں میں پردے میں اسلامی بہنوں کے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے جہاں پر تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے تو آپ اپنے گھر کی جو لیڈیز ہیں ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی ترغیب دلائیں اور آپ کے علاقے میں بھی دعوت اسلامی کا اجتماع یقینا ہوتا ہوگا آپ معلومات کر کے اپنے گھر والوں کو وہاں پر بھیجیے انشاءاللہ شاء وجل جو خواب میں دیکھا ہے اس کے مطابق عملی طور پر نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ضرور موقع ملے گا اگلی کال کی طرح مرتے ہیں ارشد محمود اب رہا کو میرے گھر والوں کو خواب آیا کہ میں جہنم میں گری ہوئی ہوں تو اس کی تعبیر کیا ہے ارشد محمود کو سے اپنے جو اپنے گھر والوں کا خواب بیان کیا تو اس کی تعبیر سخت کبیرہ میں مبتلا ہونے سے ہے انہیں ارض کی کیجیے غور کریں اور اپنے شب و روز کے اعمال کا جائزہ لیں کہ کہاں پر گناہ کا ارتکاب کر رہی ہیں یا کرنے کا ارادہ ہے جو بھی ہے اظاہر ہے کہ وہ خود اپنا محاسبہ کریں گی ہم کسی کو جو ہے ملز مرد الزام قرار نہیں دے سکتے تو وہ خود غور کریں کہ خواب کے اندر اس طرف اشارہ ہے اور آخرت کی تیاری کی طرف بھی اشارہ ہے کہ فکر آخرت کریں گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کریں اب گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش جب بھی کریں گے جب ہم اپنے آپ کو گناہگار تصور کریں گے بے شخص اپ آپ کو سمجھتے ہیں بہت نیک ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بس بہت نیک ہوں پارسا ہوں مجھ سے تو کیا گناہ سرزد ہوں گے جیسا عام طور پر لوگوں کی زبان سے بھی سنا جاتا ہے کہ نہ جانے ہم سے کون سا گنا ہو گیا کہ یہ آفت آ گئی تو یہ کہنے والا گویا کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہوگا تو ہر اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ بزرگان دین کا اسلاف کا جو طریقہ ہم نے دیکھا کتابوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں بیانات کے اندر باوجود یہ کہ واقعی وہ نیک ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے تھے خوف خدا وجل کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں سن کر دل دہل جاتا ہے بڑے بڑے اکابر علماء اکابر بزرگان دین کہ جن کی کرامات کا دنیا بھر میں چرچا رہا بڑے بڑے علماء کرام علم دین کے بڑے وہ عالم ہوا کرتے تھے عمل کے بہت زیادہ پیکر ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہی جو سوچ ہے اپنا محاسبہ کرنے کا خود احتسابی کا جو یہ عمل ہے امیر علیہسنت دامد برکات عالیہ نے ہمیں بہتر مدنی انعامات کے ذریعے عطا فرمایا اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ اور طلبہ اسلامی بھائیوں کے لیے بانوے کہ ہم غور کریں کہ ہم نے شب و روز میں کیا کام کیے کون کون سے ایسے احکامات تھے کہ جن پر عمل کرنا میرے لیے ضروری تھا لیکن مجھ سے وہ چھوٹ گئے اور کون کون سے نیک عمل تھے جو میں کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیے انشاءاللہ عزوجل مدنی انعامات پر عمل کو اپنا معمول بنائیں گے تو گناہوں سے بچنے اور نیکیہ کرنے کا جذبہ بھی ملے گا اور انشاء اللہ موقع بھی ملے گا تو اپنے گھر والوں کو آپ دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستہ ہونے کی بھی ترغیب دلائیں اور مدنی انعامات کا رسالہ لے کر پیش کریں کوہاٹ میں بھی الحمدللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے وہاں آپ تشریف لے جائیں شرکت کریں مکتبۃ المدینہ کا بستہ بھی آپ کو وہاں پر ملے گا وہاں سے آپ انشاءاللہ شاء مدنی انعامات کے رسائل حاصل کر سکیں گے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو حبیب الحمۃ میں آصف بات کر رہا ہوں جی امن سے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو دوست ہیں جی دونوں کو جی میں چھری مارتے یا کھنجر مارتے اس طرح قتل کرتا ہوں اور اس کے بعد جو میرا دوست ہے وہ اپنے والد صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے ہسپتال لے سکیں اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میرا کزن سعودی عرب سے آتا ہے وہ ہمارے گھر میں نا فروٹ وغیرہ لے کے آتا ہے جس کے اندر کیلے ہوتے ہیں یہ خواب ہے میری آصف بھائی بہاول نگر پنجاب کا شہر ہے وہاں سے آپ نے کال کی پہلے خواب کی تعبیر تو ظلم سے ہے کسی کو پتل کرنا یہ ظلم میں مبتلا ہونے کی علامت ہے آپ غور کیجئے ظلم صرف یہی نہیں عموماً جب ظلم کا لفظ ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کسی کو قتل کر دیا کسی کا مال ہڑپ کر لیا یہی ظلم ہے کسی کو تھپڑ مار گئے یہ ظلم ہے یہ بھی ظلم کی اقسام ہے لیکن ظلم صرف یہی نہیں بلکہ کسی کا بھی کسی طرح سے حق دبا لیا اب حقوق کی تفصیل بہت زیادہ ہے کسی بھی طرح کا کسی کا اپنے حق دبا لیا تو آپ ظالم قرار پائے دل ذاری کر دی تو بھی آپ ظالم قرار پائے تو ظلم کا دائرہ کار بہت وسیع ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میں مسلمانوں کے حقوق کے معاملے میں کتنا متفقی رہتا ہوں میں کتنا خیال کرتا ہوں اور کہیں میں ظلم کے اندر مبتلا تو نہیں مزید معلومات کے لیے آپ شیخ طریقت امیر دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کا تحریری گلدستہ ظلم کا انجام نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ شاء آپ کو اس موضوع پر انتہائی اہم معلومات حاصل ہوں گی اپنا محاسبہ کیجئے غور کیجئے انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں آپ غلطی کے اندر مبتلا ہیں تو یہ خواب در حقیقت ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں اس طرح کے خواب کہ ہم غور کریں کہ میں کہیں غلطی کے اندر تو مبتلا نہیں ہوا جا رہا دوسرا جو آپ نے بیان کیا کہ وہ آپ کے ہاں مہمان آئے باہر سے اور انہوں نے جو وہ پھل پیش کیے تو خالی پھل پیش کیے کھائے یا نہیں کھائے آپ نے قبول کیے نہیں کیے اس طرح کی تفصیل چوکے نہیں اس لیے آپ نے جو دوسرا خواب بیان کیا اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب تعالی میرا نام عبد الحفیظ ہے جی میں رحمان آباد کی سیر کا رہنے والا ہوں میں نے کھیت میں گیا تو خواب میں دیکھا ہمارا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا ہے اس میں آپ کو خواب کی تعبیر کے لیے عبد الحفیظ بھائی آپ اپنی نمازوں پر غور کیجیے خام میں نمازوں کوتا کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے پنج وقتہ نماز ادا کیجیے ایک اور اہم بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز درست پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہوں اور میرے اس کہنے پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوں کہ میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں میری نماز میں کیسے کوتا ہو سکتی ہے کمی ہو سکتی ہے میں تو نماز قزا ہی نہیں کرتا ایک صورت قزا کی یہ بھی ہے کہ ہم پڑھتو رہے ہیں لیکن کوئی ایسا فرض ہم سے ترک ہو رہا ہے کوئی ایسا مفصد نماز عمل ہم سے ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز ہی نہیں ہوئی ہم اپنے زوں میں تو پڑھ کر آ چکے لیکن حقیقت میں تو وہ تو قزا ہو گئی تو اپنی نماز کے بارے میں غور کیجئے اگر بظاہر بھی قضا کرنے کا سلسلہ ہے تو سب قبیرہ گنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے اور اگر واقعی آپ وقتہ نماز پڑھنے کے پابند ہیں تو آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ کسی بھی سنی عالم کو یا درست مسائل جاننے والے کو کسی بھی اچھے مبلک کو آپ اپنی نماز سنا دیجیے کیا میری نماز سننے کہیں غلطی تو نہیں ازکار نماز ہیں قرآن مجید جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ سنا دیں تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی راہنمائی ہوگی مزید معلومات کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت برکاتہم برکات کی کتاب نماز کے احکام حاصل کیجیے اس کا مطالعہ کیجیے ہو سکتا ہے مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو پتا لگے کہ اوہو ہو یہ تو مجھ سے بھی غلطی ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے تو نماز ہی برباد ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ نماز کے احکام نامی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو نماز کی اصلاح کرنے میں بہت مدد ملے گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب محمد احمد قصور سے میں نے خواب میں بس یہی دے رو خانہ کعبہ کا دروازہ چوما اپنے خانہ کعبہ کی زیارت کی تو مبارک خواب ہے اچھا خواب ہے امن اور سلامتی کی اس کے اندر جو ہے وہ اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ بھلائیاں جو ہے وہ عطا فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں الحبیب میں ملتان سے محمد سعید اختاری بول رہا ہوں میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک جنگل میں جا رہا ہوں ایک اسلام بھائی میرے ساتھ موجود تھے تو کہنے لگے کہ میں آپ کو زیارت کراتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو میں نے کہا دکھا ہے میں بھی زیارت کروں تو درخت کے عطو اتو کے اندر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے. تو مجھے نظر نہیں آئے انہوں نے کہا کہ پیچھے ہو کر دیکھے پیچھے ہو دیکھا تو مجھے نظر آئے امامہ باندھ ہوا تھا تو آپ نے مجھے نیتھی کی دعوت ارشاد فرمائی اور فرمانے لگے کی بیٹا کہ بیٹا جس کا خلاصہ غیبت نہ کیا کریں اور بد نہ کیا کریں میں جاننا چاہتا ہوں جس کی خواب کی تعبیر سبحان اللہ انبیاء کرام میں سے ضلیل القدر نبی کی آپ نے زیارت کی مبارک ہو آپ کو بہت ہی پیارا خواب ہے مختلف انبیاء کرام کی زیارت کرنے کے مختلف تعبیریں ہیں سجیدہ ابراہیم خلیل اللہ علاء نبی جینا والسلام کی زیارت اس کی ایک تعبیر حج کی سعادت ملنے سے ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی حج کی سعادت عطا فرمائے گا اسی طرح ایک اس کی تعبیر شفیق باپ سے بھی کی گئی ہے آپ کوشش بھی کیجیے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا بھی کیجیے کہ آپ کو حج اور مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو اور جو آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے آپ کو نیکی کی دعوت دی بدگمانی سے اور غیبت سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا تو ان گناہوں پر بطور خاص توجہ دیجیے کہیں اس میں آپ مبتلا تو نہیں ہو جاتے اسی طرح سے دیگر جو گنا بندے سے سرزد ہو جاتے ہیں ظاہر کہ ان سے بھی بچنا ضروری ہے ان سے بھی بچنے کا ذہن بنائیے بالخصوص چونکہ غیبت اور بدگمانی کا آپ نے سنا تو میں آپ کو مشورہ پیش کروں گا کہ ایک نبی کی آپ نے زیارت کی اور انہوں نے جس گناہ کی طرف توجہ دلائی اس گناہ کی طرف تو بالخصوص آپ توجہ کیجیے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے کہ جب تک ہمیں کسی گناہ کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تو اس سے بچنا بھی ظاہر کے دشوار ہوگا تو غیبت کے بارے میں الحمدللہ للہ ویسے مدنی چینل پر جنگ جاری ہے امیر علیہ سنت دامت العالیہ کی مایا ناک تسلیف غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب آپ حاصل کیجئے مکتبت المدینہ سے اور کم از کم کم از کم, کم ایک مرتبہ اول تاخیر اس کو آپ پڑھ لیجئے ایک نبی علیہ السلام نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا غیبت سے بچنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے اس کتاب کی وزارت کر رہے ہوں گے تو اس کو آپ ضرور حاصل کریں اور اول تاخیر اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل غیبت سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ در اصل غیبت ہے کیا اسی طرح بد کے بارے میں بالخصوص آپ نے عرصہ سنا تو مکتبت المدینہ نے بدگمانی کے موضوع پر بھی ایک کتاب شائع کی ہے آپ وہ کتاب بھی حاصل کیجیے اس کی نیت کیجیے وہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بدگمانی کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے کس کس طرح سے بدگمانی ہوتی ہے اس کے کی کیا اسباب ہیں نہ صرف اسباب بلکہ ان کا علاج بھی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے تو یہ دو کتابیں ضرور حاصل کر لیجئے اور ایک نبی کی آپ نے زیارت کی ہے اس کے شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت کر لیجئے ابراہیم علیہ السلات وسلام نے اللہ سبارک و تعالی کے حکم پر کہاں کہاں کا سفر اختیار فرمایا اسی مناسبت سے آپ بھی مدن قافلے میں سفر کیجیے ان شاء اللہ مزید برکات آپ کو حاصل ہوں گی اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں الحبیب صلو اللہ تعالی علی الحبیب اللہ عبد الرمال کی بات کر رہا ہوں کوٹدو سے میں شمار کی رات منگل کے بغیر میں دیکھتا ہوں کہ ایک روڈ ہے روڈ کے ساتھ ایک دریا ہے چار بندے ہیں تو تین بندے وہاں دریا میں آتے ہیں اور ایک ہم کو کہتے ہیں کہ آپ سو جائیں ان کے بس سو جاتے ہیں ہم نارے تھے اپنے دریا کے اندر تو اوپر سے پتھر کرتے ہیں بڑے بڑے لیکن وہ پتھر نقصان نہیں کرتے وہ راستہ بن جاتا ہے پانی کے اندر تو میں دیکھتا ہوں کہ رنگ بالکل ہرا ہے اتنا خوبصورت میں ڈر جاتا ہوں میں باہر آتا ہوں جب باہر آتا ہوں تو میں وہ چلا جاتا ہے وہ تنگ نہیں کرتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دریا میں سے ایک نکلتا ہے بڑا دریا میں جاتا ہے واپس بھی بھائی کوٹک دو پنجاب کا ایک شہر ہے آپ نے وہاں سے کال کی آپ اپنی صحبت پر غور کیجیے کہ آپ کی صحبت آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا دوستانہ کس طرح کے لوگوں سے کیونکہ خام میں اشارہ ہے کہ آپ کا دوستانہ اچھا نہیں اور برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرمائے اور یہ تو ایک بدی سی بات ہے ظاہر بات ہے کہ بندے کی جیسی صحبت ہوتی ہے بندہ ویسا ہی ہو جاتا ہے صحبت مؤثر ہوتی ہے تو اپنی صحبت پر غور کیجیے اچھا وہ نہیں کہ جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہے ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے ہمارے ساتھ گھومتا پھرتا ہے در حقیقت اچھا دوست اور اچھا ساتھی وہ ہے جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کے معاملے میں بھی مفید ہے بدعقیدہ لوگوں کی صحبت بد مذہبوں کی صحبت بلکہ معاذ اللہ کئی مسلمان غیر مسلموں تک سے دوستیاں لگاتے ہیں یاد رکھیے کہ اس کی ہرگیز شریعت میں اجازت نہیں دوست صرف مسلمان ہو اور مسلمان میں بھی جو نیک ہے وہ ہمارا دوست ہونا چاہیے فاسقوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے شریعت نے منع کیا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں آپ کے کوٹدو میں بھی فیضان مدینہ ہے الحمدللہ وہاں پر ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے آپ وہاں پر شرکت کریں آشیقان رسول کی صحبت ملے گی مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں آشقان رسول کی صحبت ملے گی تو انشاءاللہ عزوجل اللہ برے دوستوں کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان سے بھی آپ محفوظ رہ سکیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیقہ فرمائے اور ہمارے دوستوں کو ہمارے حق میں دنیا اور آخرت میں بہتر فرمائے ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے انشاء اللہ آئندہ مزید کالز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ شاء اللہ ابھی سلسلے کے فورن بعد اسکرین اس پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنے خواب جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں یاد رکھیے کہ جب بھی اپنا خواب بیان کریں مکمل بیان کریں اس میں جو کچھ آپ نے دیکھا اس کے بارے میں جو بھی آپ کو یاد ہے اس کو آپ بیان کریں اپنے حالات کے بارے میں اگر اس خواب کا تعلق کسی رشتے دار کے ساتھ ہے کسی دوست کے ساتھ ہے کسی جاننے والے کے ساتھ ہے اس کے ساتھ آپ کے اگر کوئی خصوصی مراسم ہے کوئی تعلقات ہیں کوئی ایسا لین ہے اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ بیان کریں تو بہتر ہوگا جتنا خواب واضح اور مکمل ہوگا اتنا ہی اس کی تعبیر کا بیان کرنا آسان اور تعبیر کا درستی کے زیادہ قریب ہونا یہ ممکن ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالی جو کچھ بھی سنو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ شاء دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں حاصل کرنے کا موقع ملے گا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجا نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی